بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو حریم اللہ ازواجک والله غفور اللہ اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تو مجھ سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے قد فرض اللہ لکم تحلت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 وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وصالح وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہوئی گئی ہیں اور اگر پیغمبر کے خلاف باہم اعانت کرو گی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 کو دل جل تون دل سو نا سو نر ہو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 نم تج نمک مرو کا پھر آج بہانے مت مناؤ جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا نو ت توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جننا وی د کم جنتی تجری تحکیل ازل ہوں منو نوہ سابئیمنیم یکو یقور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 و مريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفثنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا